سنتوں کا خیال کرنا جب نماز پڑھنے کے لیے چلے تو باوقار ہو کر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلے نماز کے لیے کچھ وقت کم از کم پہلے, پہلے پہنچنا اور نماز کا انتظار کرنا مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں پاؤں داخل دایا پاؤں داخل کرنا اور نکلتے وقت بائیں پاؤں نکالنا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مصنوع دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمیشہ جب تک ہو سکے اگلی صف میں جا کر بیٹھنا امام کی بالکل پیچھے یا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو اوپر والی ترتیب سے دوسری پھر تیسری صف بنا کر بیٹھنا الغارض جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھنا اگلی صف میں نماز پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب ہے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز طیت المسد پڑھنا بشات یہ کہ کی نماز کے لیے مقرور کرنا